الحمد اللہ رب الط و السلام اڈا سعید ابل مبسلیم اما بادنۃ والسلام عليك يا شبیب الله نبی ولی و يا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ سلسلہ ساری کثرت پاتے یہ ہی میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اور اس سلسلے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم صورت الکوثر کی تفسیر سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں بالخصوص اس کے کلیمہ الکوثر کے بارے میں مفصلن ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ علماء نے اس کی بہت ساری تفسیریں بیان کی ہیں جس میں سے نہرے کوسر حوضے کوسر شفاط مصطفیٰ اولاد مصطفیٰ معجزات مصطفیٰ وغیرہ ہم سن چکے ہیں مزید اس حوالے سے اور گفتگو بھی ارض کریں گے علماء نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے الکوثر کا ایک معنی علم نبی صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم بیان کیا ہے یعنی کوثر سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کا علم ہے اور اب اس کا معنی یہ بنے گا کہ اننا توئینات القوثر کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر یعنی بہت زیادہ علم عطا فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کو جو علم حاصل تھا وہ چاہے علم ظاہر ہو چاہے علم غیب ہو وہ بکثرت اللہ تبارک وطالیہ نے عطا فرمایا تھا علم غیب کے حوالے سے جو اہل سنت کا اعتقاد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کی عطا سے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے اس عطا سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کو ابتدائی کائنات سے جب سے مخلوق کو پیدا کیا گیا اس وقت سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہوگا ان تمام کا علم دیا گیا کہ آپ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں کلی اعتبار سے بھی جزئی اعتبار سے بھی اور قیامت کے بعد بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کو بہت ساری چیزوں کا کثیر علم دیا گیا اور ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اندر اضافہ ہوتا رہا اور آپ کے علم کلی کی جو تکمیل ہوئی یعنی دنیاوی اعتبار سے وہ اس وقت جب آپ دنیا سے تشریف لے جانے لگے قرآن مجید فرقان شمید کی تکمیل ہو گئی قرآن مجید فرقان حمید مکمل نازل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کو تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا گیا یہاں یہ یاد رہے کہ اہل سنت کا اعتقاد ہے وہ بالکل واضح ہے شرک سے مبرہ ہے بعض لوگ جو حضور علیہ السلاط اسلام کے علم غیب کے حوالے سے اہل سنت کے اوپر تہمت لگا دیتے ہیں اور علم غیب کے حوالے سے غلط نظریات جہاں وہ اپنے رکھتے ہیں وہیں اہل سنت کے اوپر اس کی تہمت بھی لگا دیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے ہمارا جو بنیادی عقیدہ ہے وہی شرک کی جڑ کاٹ دیتا ہے اور وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ اس کا ذاتی علم ہے اس کو کسی نے عطا نہیں فرمایا جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا علم یہ عطائی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے خود سے حاصل نہیں ہے اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے وہ لامتناہی ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے علم کی وہ حد ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور اس کے بتائے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے مناسبت نہیں ہے اور جب یہ بات ختم ہو گئی تو شرک کی جڑ ہی کٹ گئی کہ شرک کہتے ہی اس چیز کو ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود ماننا یا کسی کو اللہ کی طرح ماننا تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علم ذاتی مان لیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم عطائی مان لیا گیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی طرح نبی کریم ص اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو مانا ہی نہیں گیا احادیث طیبہ قرآن مجید فرقان حمید سے جب کریم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کے جو علوم ہے وہ بسرت ہمارے سامنے موجود ہے اس میں سے میں کچھ آپ کے سامنے ان اللہ تبارک و تعالیٰ عرض کروں گا لیکن ایک مرتبہ پھر میں اس بات کو واضح کرتا چلوں جیسا کہ کئی مرتبہ مدنی چینل پر اس بات کو واضح کیا جا چکا ہے اور درختہ اہل سنت کے سلسلوں میں کئی مرتبہ بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ تبارک و کا علم اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم اس میں آپس میں کوئی مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا امام اہل سنت رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے اس کی بڑی خوبصورت مثال بیان کی کہ اگر تمام کے تمام لوگوں کا علم ایک جگہ جمع کیا جائے اور نبی کی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو ایک طرف رکھا جائے تو اس کی جو مناسبت بنے گی آپس میں جو مقابلہ بنے گا وہ یہ بنے گا کہ گویا کہ حضور علیہ وسلم کا علم یہ کروڑا کروڑ سمندر ہے جبکہ باقی مخلوق کا علم گویا کے ایک قطرہ ہے یعنی اس کی حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے فقط ایک قطرے کی ہے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے علم کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی طرف کی جائے گی تو ہم اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم یوں کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کروڑا کروڑ سمندر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے ایسا نہیں کہہ سکتے وجہ یہ ہے کہ کروڑا کروڑ سمندر کی ایک حد ہے ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو جائیں گے یعنی اگر اس کو ناپا جائے بھلے سینکڑوں سال لگ جائیں لیکن اس کی ایک حد بنے گی ایک مقام پہ جا کے اس کی انتہا ہوگی جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم انتہا سے پاک ہے اس میں کوئی انتہا نہیں ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے یوں بھی کمپیرزن نہیں کر سکتے اور اس انداز میں بھی اس کو بیان نہیں کر سکتے تو اس سے اہل سنت کا عقیدہ بالکل ہمارے سامنے نکھر کے اور واضح ہو جاتا ہے کہ کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے علم مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے ساتھ کوئی مناسبت دیں قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے کلی علم کا تذکرہ بھی موجود ہے آپ کے غیب کے علم کا تذکرہ بھی موجود ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اس قرآن کے اندر ہر ہر چیز کا بیان موجود ہے معتبر تفاسیر کے اندر اس بات کو واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہر ہر چیز کا علم موجود ہے مثلاً اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ماں کال حدیثرا ولاکین کل شعی یعنی قرآن وہ بات نہیں جو بنائی جائے یعنی خود سے گھڑی جائے بلکہ یہ اگلی کتابوں کی تفصیل یعنی اس سے پہلے جو کتابیں گزری ہیں اس کی تفصیل ہے اور ہر شے کا اس میں صاف صاف جدا جدا بیان موجود ہے ہر چیز کی تفصیل اس کے اندر موجود ہے اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی نے ایک اور مقام پہ یوں ارشاد فرمایا کہ من یعنی ہم نے کتاب میں کوئی شعیب اٹھا نہیں رکھی یعنی ہر چیز کا بیان اس کے اندر موجود ہے یوں ہی اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی نے صورت القمر میں یوں ارشاد فرمایا کہ وہ کل الصغیر و کبیری مستف یعنی ہر چھوٹی بڑی چیز اس کے اندر لکھی ہوئی ہے اور ایک مقام پہ یوں ارشاد فرمایا کہ وہ کل شعی ان احفینہ امام مبین یعنی ہر شے کو ہم نے ایک روشن کتاب روشن پیشوا یعنی پرانے مزید کے اندر جمع کیا ہوا ہے اور ایک مکان پہ یوں ارشاد فرمائے کہ کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیریوں میں اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک مگر یہ کہ سب ایک روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے یعنی تمام دماؤ کی تمام چیزیں اس قرآن مجید فرقان حمید میں لکھی ہوئی ہیں معتبر تفاثیر کے مطابق یہاں پہ کتاب مبین سے مراد یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا جو علم ہے وہ پورے کے پورے قرآن کو شامل ہے یعنی آپ علیہ السلاۃ کو پورے قرآن کا علم ہے اس میں کوئی کلامی نہیں کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن کا علم نہ ہو خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک وطالیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ رحمان القرآن کہ رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن سکھایا یعنی اپنے خاص بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا تو جب خود رحمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمایا کہ اڑئی کل کتابت ابیان علی کل شعیح ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل فرمائی کی جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے تو یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم پر نازل ہو رہی ہے اور اس کے اندر ہر چیز کا روشن بیان ہے جو حضور السلاط وسلم نے آگے بیان کرنا ہے جیسا کہ ایک اور مقام پہ فرمائے کے لئے تبیین علی ناس تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کو بیان کر دیں تو جب حضور علیہط اسلام کو قرآن کا مکمل علم ہے اسی لیے تو آپ آگے بیان کریں گے اب ان آیات کو آپس میں ملانے سے نتیجہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ حضور علیہ السلاط اسلام کو قرآن کا مکمل علم اور قرآن کے اندر ہر ہر چیز کا بیان موجود ہے تو حضور علیہ اصلاط اسلام کو ہر ہر چیز کا علم حاصل ہے اسی بات کو اللہ تبارک نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورت النساء میں یوں بیان فرمایا کہ وہ علم یعنی جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سکھا دیا تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مطلق علم کے اعتبار سے اللہ تبارک پاتر نے واضح طور پر فرما دیا کہ ہر چیز کا علم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے اور جہاں تک رہا علم غیب کے حوالے سے تو اس پر بھی قرآن مجید فرقان حمید کی مصوص موجود ہیں احادیث طیبہ بھی موجود ہیں انشاءاللہ شاء اللہ تبارک ان کو آگے اپنے سلسلے کے اندر بیان کریں گے اور اسی طرح معتمد ترین علماء کرام یعنی وہ قدیم علماء کے جن کی کتابوں کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے جن کی باتوں کو بیان کیا جاتا ہے جن کے حجت ہونے پر جن کے مستند ہونے پر امت مشتمے ہے کہ ان شاء اللہ ان کی باتیں بھی آگے بیان کی جائیں گی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے علم غیب کے حوالے سے کئی ایک مقام پر بیان فرمایا ہے چنانچہ یہ ارشاد فرمایا کہ وما ہوا یہ کی آیت ہے فرمایا کہ وہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے اب حضور علیہ کے لیے ارشاد فرمایا کہ وہ غیب بتانے پر بخیل نہیں بخیل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی چیز موجود ہو اور وہ نہ دے اگر کسی کے پاس کچھ موجود ہی نہ ہو تو اس سے بخل کی نفی کرنے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے بخیر ہونے کی نفی اسی وقت کی جائے گی کہ جب اس کے پاس کچھ موجود ہو اور وہ دیتا ہو بانٹتا ہو تو اس صورت میں کہا جائے گا کہ یہ بقیر نہیں بلکہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ آگے دیتا ہے اسی لیے مفسرین نے لکھا کہ وما ہوا عرل غیبی بنی یعنی یہ نبی غیب بتانے پر بقیر نہیں بلکہ جو علم ان کو عطا کیا جاتا ہے یہ آگے بتاتے ہیں یعنی غیب کی باتیں آگے بتاتے ہیں غیب کی خبریں یہ لوگوں کو دیتے ہیں تو قرآن مجید فرقان خمید خود واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کی شہادت دے رہا ہے بتا رہا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلاۃ اسلام غیب کا علم جانتے ہیں اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک تعالی سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے وما کا نما لیت القم الغ والا کی نماحبی رسول یعنی اے عام لوگوں اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے ہاں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے یعنی عام لوگوں کو وہ غیب کا علم نہیں دیتا اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے اور ان کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے اہل سنت کے علماء نے واضح طور پر اس آیت کی تفسیر کے اندر اور یوں ہی صورت الجن کی جو آیت ہے علم غیب کے حوالے سے اس کی تفسیر کے اندر لکھا ہے علم الکدام کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ اہل سنت کا یہ اعتقاد ہے کہ جس طرح رسولوں کو غیب کا علم دیا جاتا ہے اسی طرح ان کی بارگاہ سے ان کے توسط سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کبار اولیاء ہوتے ہیں بڑے اولیاء ہوتے ہیں ان کو بھی غیب کا علم دیا جاتا ہے جبکہ معتزیرہ جو ایک گمراہ فرقہ ماضی میں گزرا ہے اس کا یہ اعتقاد تھا کہ وہ اولیاء کے لیے غیب کے علم کا انکار کرتے تھے جس پہ قدیم علماء اہل سنت نے رد کیا کہ نہیں اس آیت سے اس کی نفی نہیں ہوتی کیونکہ یہاں پہ براہ راست جو علم حاصل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ رسولوں کو حاصل ہوتا ہے اور ان کی توسط سے ان کے واسطے سے ان کے وسیلے سے اولیاء کرام کو بھی غیب کا علم دیا جاتا ہے پرانے مجید فرقان حمید کی اسیتوں آیت کے ذریعے بات بالکل واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ظاہری علوم سے مشرف فرمایا تھا نوازا تھا یوں ہی غیب کا علم بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا اسی حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید گفتگو اپنے اگلے سلسلے کے اندر بیان کریں گے اور احادیث طیبہ بھی آپ کے سامنے کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر غیب کا علم عطا فرمایا تھا بعض لوگوں کو قرآن کی بعض آیتوں سے جو شبہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو غیر کا علم نہیں دیا حالانکہ قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو غیب کا علم نہیں دیا وہ یوں بیان فرمایا کہ غیر کا علم اللہ جانتا ہے اس سے ہرگیر کسی اور کے جاننے کی نفی نہیں ہوتی اس کا تفسیری بیان انشاءاللہ اللہ تبارک وطالیہ ہم اگلے سلسلے کے اندر کریں گے اور ان کے شبہات کا جواب بھی انشاءاللہ شاء اللہ تبارک وطالیہ آپ کے سامنے از کریں گے اور ویسے بھی کئی بار الحمد اللہ ازل مدرین چینل کے ذریعے اور علماء اہل سنت بک ان باتوں کا جواب دے چکے ہیں اور ابتداء میں بھی بیان ہو چکا کہ جہاں بھی غیب کی بات آتی ہے کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے تو اس سے حقیقی علم ذاتی علم مراد ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ذاتی علم ہے اس کو کسی نے دیا نہیں جہاں انبیاء کرام رام علیہم السلام کے غیب کی بات ہے جیسا کہ تین آیتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی تکبیر کی التقیر صور آل عمران کی اور صورت الجن کی ان تینوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیر کا علم دی جانے کا تذکرہ کیا گیا ہے مزید اس پر گفتگو انشاءاللہ شاء اللہ اپنے اگلے سلسلے میں کریں گے رب تبارک و تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے فزائلوں کا مالات بیان کرنے اور ان پر سچا اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے امین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم